تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں بلاک کیا بے شک اس میں ضرور نشان ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے